ولا ولا الحمد للہ آج اکیس اپریل دو ہزار چوبیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ اران کلاس نمبر 178 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے ان اللہ ہم سورت النحل کی آیت نمبر 13 سے ورڈ آج اسٹارٹ لیں گے سورت النحل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں فزیکل فینومن آف نیچر کے ذریعے خدا کا تعارف اس صورت میں کروایا گیا اور میں نے پچھلی کلاس میں تعارف میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اتنے بڑے لیول کے اوپر پورے قرآن کی کسی اور سورت میں ڈسکس نہیں ہوئی جتنی اس سورت کے اندر ڈسکس ہوئی ہے. نامی النحل ہے شاید کی مکی کچھ چیزیں پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی میں نے تفصیل کے ساتھ بکی ہے رحیم وما زارکم فل اور مخت اور ہم نے جو پیدا فرمایا زمین میں سے الگ الگ رنگ اور روپ کی چیزیں ان کھیتی میں بھی آپ دیکھیں سرسروں کی جو کھیتی ہے اس میں آپ یلو کلر کے پھول دیکھیں گرین کلر کے اندر کیا خوبصورتی ہے اس رنگ کی خوبصورتی آپ کو کبھی بھی سنتھیٹیکلی چیزیں جو آپ بناتے ہیں ان میں نظر نہیں آئے گی پھر فروٹ مختلف قسم کے اگر آپ فروٹ کے درختوں پہ لگے ہوئے فروٹ دیکھیں آم کو انار کو انگور کو یوٹیوب کے اوپر کتنی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں کیونکہ یورپ امریکہ کے اندر تو اس کی بڑی میس پروڈکشن ہوتی ہے بڑے ارگنائزڈ وے میں وہ کاشتکاری کرتے ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ موجود ہی ہو رہا ہے یعنی ایک بیج بویا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن انگور لگا ہوا ہوتا ہے انار لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر جو زمین میں خربوزے اور تربوز سبزیاں میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے ہمارے اسلام آباد میں گھر کے ساتھ ایک پلاٹ خالی تھا وہ ہمارے دوست كہ ہی تھا تو جتنا عرصہ اس نے کنسٹرکشن نہیں کی تو ہم نے وہاں پہ جو ہے نا بیج لگا کے نا مختلف چیزیں اگائی تھیں بھنڈیوں کا پودا اگایا ہم ایک دن بھنڈیاں اتارتے تھے ایک دو دن بعد اتنی بھنڈیاں اور لگی ہوتی تھی لگتا ہے کہ جادو ہو رہا ہے اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم بعض موجزات کے عادی ہو چکے ہیں ادر یقین کریں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے ٹماٹر توڑتے ہیں آپ ایک دو دن بعد اتنی ٹماٹر اور لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر جو کدو کی بیل اتنی باریک سی اتنا بڑا کدو وہ لمبے سائز کا اس پہ لگا ہوا میرا خیال ہے وہ کم از کم بھی سات آٹھ کلو کا تھا انسان حیران ہو جاتا ہے اتنی سیٹینی کے ساتھ اتنی سی ٹینی کے ساتھ اتنا بڑا تربوز اور وہ ایک تربوز نہیں ایک بیج بویا ہے. اس میں سے وہ بیل نکلی اس کے ساتھ اتنے تربوز ہر تربوز کے اندر اتنے بیج یہ تو ایک سلسلہ جاری ہے پھر ان کے کلرز دیکھیں پھر ان کے اوپر جو کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ کتنی غیر معمولی ہے اسی تربوز کو اگر آپ کاٹ لیں تو چند گھنٹوں کے بعد تافن پھیل جائے گا نہ کٹے آپ دو تین دن بعد اسے کاٹ لیں وہ خراب نہیں ہوگا ایسی کھال اوپر چڑھائی ہے کہ اس کے اندر وہ پرزرو بھی رہتا ہے کمال کی چیز ہے تو یہ مختلف کھیتیاں مختلف فروٹ ان کے درخت ان کے مختلف کلرس ان نفیزہ لیکل آ زکرون اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں نشانیاں کیا ہیں سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے اس کے بعد اس نے مقصد کے تحت بنائی ہے کیونکہ ہم بھی جو کھیتیاں یا فروٹ کے درخت اگاتے ہیں مقصد کے لیے اگاتے ہیں نا اس سے نفع حاصل کرتے ہیں تو انسان کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور آخرت اورینٹیڈ ہوتے ہیں نبیوں کی دعوت پہ لبائی کہہ کے اپنی آخرت کی تیاری شروع کرتے ہیں وَهُوَ الذي سخر البہر علی تکلو منہ لہمن تو اور اسی نے مسخر کیا ہے سمندر کو تاکہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ مچھلی سی فوڈ آج کے زمانے میں جس طریقے سے کھل کر سامنے آیا ہے پہلے لوگوں کو نہیں اندازہ تھا ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے یہ ایک الگ سے دنیا میں اگلے دن نیشنل جوگرافک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جو چوری چھپے کے بری جہاز بڑے بڑے مچھلیاں نکالتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے آپ کہیں سمندر کی ٹریٹری جتنی ہے نا وہ جو سائلے سمندر کے چند سو کلو تک تو اس ملک کی ہے پھر انٹرنیشنل سمندروں میں بھی وہاں پہ بھی باقاعدہ آپ کسی ملک کے پرمٹ کے ساتھ جا کے ہی شکار کر سکتے ہیں بڑے بڑے بیر جہاز گئے ہوتے ان کے اوپر جس طرح یہاں پہ پولیس ہے نا جو آپ کی موٹر وے پولیس ہے یا باقی پولیس ہے سمندر کی ایک الگ سے پولیس ہے انٹرنیشنل پولیس الگ سے ہر ملک کی الگ سے ہے وہ جا کے ان کے ڈاکومینٹس چیک کرتے ہیں کہ غیر قانونی تو نہیں وہ شکار کر رہے کیونکہ اس کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے تو ایک ایک بیری جہاز میں آپ میجن نہیں کر سکتے میں تو یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں نے کہا تھا لاکھوں کی مچھلی ہوگی سرکار کروڑوں کی کروڑوں کی مچھلیاں ایک ایک جہاز میں ہوتی ہیں بڑے بڑے بہری جہاز ہیں اور ایسی ایسی نایاب مچھلی ہے یہ میں کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ اتنے بڑے باری جہاز ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کنٹینر اٹھائے ہوتے ہیں اس میں آپ ساری مچھلی بھر دیں تو وہ کہہ رہے تھے ملینس آف ڈالرز کی مچھلی ایک جہاز کے اندر ہوتی ہے اور اس میں سے انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے جبھی تو وہ اس جہاز کو افورڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیر جہاز صرف سمندر میں چلے نہ ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی مسلسل اس کا انجن آن رکھنا پڑتا ہے ایک گھنٹے کے اندر ایک ملین سے زیادہ کا ایک چھوٹا بیری جہاز جو ہے وہ پیٹرول پھوک دیتا ہے تو وہ خرچہ کہاں سے نکالتے ہیں اسی میں سے آپ تو سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سمندر کے اندر اتنی مچھلیاں موجود ہیں کہ آئندہ ایک ہزار سال تک جتنی انسانیت ہے نا یہ زمین سے کچھ بھی نہ اگائے سمندر کے اوپر ہی زندہ رہ سکتی ہے بلکہ میں تین چار دن پہلے نیشنل جوگرافی کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ سورج ایک سیکنڈ میں ایک گھنٹے میں نہیں ایک منٹ میں نہیں ایک سیکنڈ میں ہر سیکنڈ میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ انسانی پوری تاریخ جو ہے لاکھوں سال کی چلیں جو ہے وہ ہزاروں سال میں آج تک جتنی انرجی انہوں نے اس پلانٹ ارتھ پہ استعمال کی ہے نا بجلی کی فارم میں آگ کی شکل میں کسی بھی فارم میں اس سے زیادہ انرجی ایک سیکنڈ میں سورج ہمارا سورج دے رہا ہے اگر اسے جمع کیا جائے ایک سیکنڈ میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کی اگر انرجی جمع کر لی جائے چھیاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہے آلموسٹ ایک لاکھ کے قریب سورج ایک دن میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا پہ انسان آباد ہے ایک لاکھ سال تک ایک دن کی انرجی کو یوز کرے انہیں کوئی اور آگ جلانے کی بجلی بنانے کی ضرورت نہیں سورج سے اگر وہ ساری جمع کر لیجے۔ اللہ کی قدرت ہے بندہ بے اختیار کیا اٹھتا ہے اللہ اکبر کبیر را الحمد للہ کبھی را اللہ بکرتم وسی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تازہ مچھلی کھلاتے ہیں تمہیں سمندر سے وہ تص ریجو من ہوا اور اس میں سے تم زیور بھی نکالتے ہو وہ آپ نے دیکھے موتی جو مچھلیوں کے پیٹ سے نکلتے ہیں کیا خوبصورت وہ موتی ہیں جی مختلف کلرز کے عقل دنگ رہ جاتی ہے اور یہ آڑ سے نہیں ہزاروں سال سے انسان نکال رہے ہیں تَلْبَسُونَهَا جس کو تم پہنتے ہو وہ الْفُلْكَ فل فِي اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ پانی کی موجوں کو چیتی ہوئی آگے چلتی ہیں والی تب فَضْلِ تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو سمندر میں پانی میں وَلَعَلَّكُمْ اللہ تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو اللہم وحسن سبحان اللہ ذکری کا و شکری کا حسن سبحان وہ القاف الد رواس یا ان تمید ابھی کم اور اسی نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر لرزنا نہ شروع کرتے یہ زمین کی ڈائنمک بیلنسنگ کر رہی ہیں یہ جتنے پہاڑ ہیں اللہ تعالی نے انہیں زمین کی بیلنسنگ کا ذریعہ بنا دیا وہ انہ اور زمین میں نہریں جاری کر دی ہیں نہریں ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ پانی کو سمندر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے دریا یا نہریں یہ تو ایک اسپیکٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا قیمتی ہے جو اس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے سڑک یا ریلوے لائن بچھانے کے لیے تو آپ کو خرچہ چاہیے لیکن اگر دریا بہتے ہوں جس طرح کو نیچرلی سینٹر میں سے ایک دریا گزر رہا ہے امریکہ کی وہ سڑکیں بند بھی ہو جائیں وہ پوری تجارت اس دریا کے تھرو کر سکتے ہیں اور دریا اگر گہرا ہے جس طرح نیا سوئس انہوں نے اسپیشل بنائی ہے میڈیٹین سی کو نیچے جوڑا ہے تیس فیصد تجارت ہو رہی ہے اس سے گہرا ہو تو ہزاروں نہیں سر لاکھوں ٹن وزن آپ بیری جہاز میں لوڈ کر سکتے ہیں دنیا کی کوئی ٹرین کوئی سڑک اتنا وزن اٹھا ہی نہیں سکتی اس کا سوا حصہ بھی نہیں اٹھا سکتی بیٹھ جائے گی پانی کی یہ جو طاقت ہے نا کہ وہ لاکھوں ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتا ہے اس بحری راستے کے ویلٹ نہ تو کوئی ریلوے لائن بچھائی جا سکتی ہے نہ کوئی سڑک ہاں ریلوے لائن آپ بچھائیں گے تو ایک بحری جہاز میں جتنا سامان آنا ہے نا وہ دس ہزار ڈبوں میں کیونکہ ایک ایک ڈبہ جو لوڈ ہوا ہوا ہے کئی جو بڑے بری جہاز ہے نا تیس ہزار کنٹینر ایک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں تین ہزار نہیں سرکار تیس ہزار کنٹینر اور ایک کنٹینر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے ڈبے جیتنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر آپ زمین پہ چلائیں تو تیس ہزار ڈبوں کی ٹرین چاہیے تیس ہزار ڈبوں کی ٹرین اگر آپ ایک ڈبے کو اتنا بڑا بنائے کہ اس میں سارا لوڈ ڈالیں تو وہ پٹری ہی بیٹھ جائے گی اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا لیکن بیرجہاز نے سارے کٹھے اٹھائے ہوئے اور چل رہا ہے پانی جس میں آپ ایک سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے لیکن طاقت اس میں کیا رکھی ہے کہ لاکھوں ٹن اس نے بحری جہاز کا وزن اٹھایا ہوا تو یہ جو بحری راستے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے یہ نہری راستے رواں کیے ہیں وہ سب اللہ الم اور جو راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل حاصل کر سکو یہ جو دریا یا نہریں پہاڑوں سے سمندر تک آتی ہیں نا یہ بھی انسان کو گائڈ کرتی ہیں کہ یہ شارٹیسٹ ڈسٹنس یہ بن سکتا ہے جانے کا اس لیے آپ عموماً دیکھتے ہیں دریاؤں کے کنارے نہروں کے کنارے سڑکیں بنائی جاتی ہیں وہ سب سے آپٹیمل ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے سڑک کو گزاریں تو آپ ایک پراپر طریقے سے اپنا ٹریولنگ والا معاملہ لے کے چل سکتے ہیں تو یہ نیچرل راستے ہیں پھر آپ دیکھیں پہاڑوں میں بھی جو پانی بارش یا گلیشیئرس کی وجہ سے آتا ہے وہ بھی ایک راستہ اس میں بنا دیتا ہے نیچرل راستے ایک پہاڑ سے نیچے آنے کے ہوتے ہیں پھر لوگ انہی راستوں کے ذریعے اس میں چلتے ہیں اور آستہ آستہ وہ راستے پرمنٹ ہو جاتے ہیں یہ نیچرل اللہ نے سلسلہ رکھا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ویک دبئی سارے کا سارا ڈوب گیا اور لوگ اسے کسی اور چیز سے لیٹ کر رہے ہیں اس کی روحانی کوئی ریزن تلاش کر رہے ہیں وہ آپ ضرور کریں لیکن اس کی نیچرل ریزن یہ ہے کہ بھائی اس کی ڈیزائننگ میں فالٹ ہے اور دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو گیا اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے جب تک کہ ڈیزائننگ میں نہ کیا جائے یعنی وہ جگہیں جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھیں اب وہاں اگر بارشیں ہونا شروع ہو جائیں تو بھائی وہ جگہ تو اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کہ وہ پانی کو روک سکیں ہمارے اسپورٹوں ہاری علاقے میں جتنی مرضی بارش ہو نہیں سلاف آئے گا اتنا بڑا دریا ہے سارا کا سارا ایک گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں کتنی کتنے دن بارش ہوتی ہے ایک گھنٹے کے بعد ہر چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے کیونکہ نیچرل راستے سے ہوتا ہوا پانی ندی نالوں سے دریا میں جاتا ہے اور دریا سے سمندر میں کیوں یہ علاقے ڈیزائن ہے بارش کے لیے لیکن یہی بارش اگر ہوتی بلوچستان میں وہاں تو ہر چیز فلٹ ہے اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہو رہا کیا ہے ادھر ہر چیز ہی بہ کے جا رہی ہے دبئی میں بھی یہی کچھ ہوا ہے انہوں نے سوچا نہیں تھا چوبیس گھنٹے میں اتنی بارش ہوئی ہے جو ڈیڑھ سال میں ساری بارشوں کو جمع کرے نہ تو وہ کٹھی ہو گئی ہیں تو اتنی بارش اگر ہوگی تو ریت کتنا پانی پیے گی اور دیکھا آپ نے تن کو طرح وہاں پہ گاڑیاں بہہ رہی ہیں اور سارے کا سارا معاملہ ان کا تلپٹ ہو گیا اب ان کو پورے کا پورا سیوریج سسٹم دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے گا کیوں یہ چیز ان نے فورسی کی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے میں نے ہے اب لوگوں کو سائنس کی بتائی ہوئی پرشن کی قدر آنا شروع ہوگئی کہ یہ فرق کیا پڑتا ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ ہر سال اب بلوچستان ڈوبا کرے گا ایک سال تو آپ نے سولہ ارب ڈالر جو ہے وہ لوگوں سے بھیک کھ مانگ کے اپنے معاملات سیٹل کر لیے لیکن وہ سیٹل کیا کیے جو مکان ٹوٹے تھے ان کو وہیں پہ دوبارہ مکان بنا دیے اگلے سال پھر وہ گر جائیں گے وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جائے گا کلاٹ چینج ہو رہی ہے اور ابھی اب جو گلیشیئرس پہ گل رہے ہیں پچھلے تقریباً سو سال کے اندر دو ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر رائز کر گیا زمین کا تو وہ گلیشیئرس بھی پگھل رہے ہیں جو کبھی پگھلے نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سمندر رائز کریں گے جب دنیا کے سمندر رائز کریں گے کیونکہ سمندر کا لیول پوری دنیا میں ایک رہتا ہے اس وقت بھی ستر فیصد دنیا میں سمندر ہے خشکی تیس فیصد ہے ہم کسی بھی چیز کی ہائٹ جو ناپتے ہیں نا وہ سہل سمندر کی جو پٹی ہے ہورائزن اس سے ناپتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں ایک ہی لیول پہ ہے زمین اونچی نیچی ہوتی ہے سمندر چاہے اٹلانٹک ہے یورپ میں چاہے اسٹریلیا کے پاس پیسیفک ہے یا ہمارا یہ انڈین اوشن ہے اس کا لیول ایک ہی ہے زمین کا سمندر کی جو سطح ہے. زمین ہے. اب جب اوور جب سمندر رائس کرے گا نا تو وہ اکولی رائس کرے گا اور کرتے کرتے آپ دیکھیں وہ فورسی کر رہے ہیں کہ اتنے ہزار سال میں آد سے زیادہ انڈیا جو ہے وہ سمندر میں آ چکا ہوگا جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور پاکستان بھی آلموسٹ صبح سندھ جو ہے وہ مکمل سمندر کا حصہ ہوگا اور اس سے آگے اتنے ہزار سال کے اندر خیر بارے تک پہنچتے ہوئے تو ابھی کافی ٹائم چاہیے دس سے پندرہ ہزار سال چاہیے جو یہ چل رہا ہے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی لیکن یہ ہونا ہے ابھی بھی کئی سیولہ پرانی جو ہے وہ سمندر کے اندر جا چکی ہوئی ہے کیونکہ سمندر رائز کر رہے تو خشکی ختم ہوتی جا رہی ہے وہ سمندر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں کیوں گلیشرز جو لاکھوں سال سے کروڑوں اربوں ٹن پانی اربوں ٹن ہے کروڑوں ٹن بھی نہیں اربوں ٹن پانی پہاڑوں نے سٹور کیا ہوا برف کی شکل میں جو کبھی پگلے ہی نہیں تو ظاہر ہے وہ سمندر تک تو کبھی وہ پانی پہنچا ہی نہیں ہے اب وہ بھی پانی آ جائے سمندر میں تو سمندر کا تو پانی آپ نے کر دیا زیادہ تو وہ کدھر جائے گا زمین کو کھائے گا کیونکہ سمندر نے تو بلند ہونا ہے تو یہ وجہ اللہ اللہ نہیں سنبھالا بھائی جی تو اللہ تعالیٰ کہہ ہے یہ راستے ہم نے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی راہ پا سکو وہ علامات اور مختلف علامتیں ہیں جو راستوں پر وہ بن نجمی تدون اور ستاروں کے ذریعے بھی تم راستے کو پاتے ہو علامات ہیں نا اور ستاروں کا تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نارتھ سٹار کو آپ لوکیٹ کر لیں تو آپ چاہے سمندر میں ہو چاہے ریگستان میں ہوں آپ کے پاس چاہے وہ میگنیٹک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے والا کمپاس بھی موجود نہ ہو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرف مشرق ہے کس طرف مغرب ہے اور یو سفر طے کر سکتے ہیں اور علامات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی آپ دیکھیں ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی علامتیں موجود ہیں پہاڑوں کی شکل میں جو لاکھوں سال سے وہ پہاڑ وہیں پر ہیں ان کے ذریعے ہمیں چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے جو کنٹینیوس سفر کرنے والے لوگ ہیں نا انہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ علامات کتنی نعمت ہیں جو نیچرل علامات ہیں کئی تو جو ہیں وہ ہم نے خود بھی بنا لی ہیں نا مختلف جگہ پہ سائن بورڈ لگا دیے مائل سٹون لگائے ہوئے اتنے کلومیٹر دور ہے جب آپ ٹریول کرتے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر موٹر وے پہ تو لکھا آتا ہے کہ اسلام آباد اتنی دور رہ گیا لاہور اتنی دور رہ گیا یہ علامات ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی ایک نیچرل علامات بھی ہیں کہ فلاں جو بڑا پہاڑ جب نظر آئے گا اس کے بعد اتنی دیر کے بعد فلاں سٹی آ جائے گا میں نے تو یہ ساری نشانیاں رکھی ہوتی تھی میرا تو روٹ تھا اسلام آباد سے جیلم کا تو مجھے اندازہ ہو جاتا تھا اچھا اب یہ فلاں پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا ٹرکی کی پہاڑیاں آ رہی ہیں اب اس کے بعد چالیس منٹ لگیں گے تھی. جیلم شہر اب یہ فلاں جگہ آ گیا تو وہ اپنی نشانیاں رکھی اس کے بعد یوں لگتا ہے اتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم لگتا ہے گڑی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اندازہ ہوتا ہے اتنا ٹائم لگے گا تو اللہ تعالیٰ نے نیچرل نشانیاں رکھی ہی. اس طرح کی نشانیاں سمندر کے اندر بھی موجود اور ستاروں کی شکل میں بھی ہیں جزیروں کی شکل میں بھی ہیں بڑے بڑے درختوں کی شکل میں بھی ہیں گاؤں ایریا میں جو لوگ کنٹینیو سفر کرنے والے ہیں انہوں نے بھی نشانی رکھی ہوتی ہے کہ فلاں جو بڑا درخت ہے نا اس کے بعد اتنے میل آگے فلاں گاؤں آ جاتا ہے وہ نشانی ہے یہ نیچرل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے پھر جو پانی کے راستے ہیں جو ندیاں آپ عبور کرتے ہیں جس طرح ہم بھی یہاں جیلم سے گاؤں ایریا میں جب جاتے ہیں اب تو پل بن گیا نا تو پتا ہوتا ہے کہ جی فلاں گاؤں میں جا کے وہ برساتی نالے والی جگہ آئے گی اس کو کراس کریں گے تو اتنی دیر آ گیا تو جب یہاں سے جو لوگ کنٹینیو سفر کرتے ہیں جب وہ اس پل پہ, پہ پہنچتے ہیں ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں اتنا سفر رہ گیا جس طرح جب کوئی لاہور سے جیلم آ رہا ہوتا ہے تو جس طرح دریائے جیلم کا پل شروع ہوتا ہے جل پیچھے چناب کا پل آتا ہے ایک مائل سٹون ہے اور کہتا ہے اچھا اب اتنا فاصلہ رہ گیا پھر جیلم کا پل آتا ہے جی اب اتنا فاصلہ رہ گیا یہ سارے علامات ہے قدرت نے بھی علامات رکھی ہوئی ہیں پہاڑوں کی شکل میں درختوں کی شکل میں زمینی کتوں کی شکل میں اور ستاروں کی شکل میں تو بہت کچھ ہے تم اس سے ہدایت پاتے ہو افام یخلوق کم اللہ یلوق اللہ اکبر جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے یعنی اللہ اس کی مانت ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا یعنی اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق میں ہوں اور مخلوق کیا میری مانند ہو سکتی ہے یا میں اپنی مخلوق کی مانند ہو سکتا ہوں فرق ہے پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا ہوا یہ برابر نہیں ہو سکتے افلا تذکرون کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے واین تاردون احمد اللہ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو لاتحسوا کبھی بھی انہیں شمار نہیں کر سکتے ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے برداشت کر رہے ہیں اپنے دشمنوں کو بھی رزق دے رہے ہیں رحم فرما ہے آخرت میں پکڑے گا نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے سورت القحف کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ میں اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں اور اتنے سمندر اور ہوں سیاہی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو کلمات کن ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے آج جس طرح ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے پہلے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کس طریقے سے کیلکولیشن لوگوں نے کی ہیں یعنی ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت کی سائنس یعنی آلموسٹ آٹھ سے تیس سال پہلے اس وقت سائنس ہمیں بتاتی تھی کہ پوری دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو ریت کے ذرے ہیں نا یہ کم ہے اور پلینٹس اس سے زیادہ ہیں یہ بندے کی عقل نہیں مانتی ایک مٹھی اگر آپ کے پاس ریت ہو نا اور آپ اس کا ہر ذرہ گننا شروع کریں آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا اور سائل سمندر پوری دنیا کے ہزاروں کلومیٹر نہیں ہے لاکھوں کلومیٹر بھی نہیں ہے کروڑوں کلو پہ صرف پاکستان کی وہ سات سو کلومیٹر کی پٹی ہے بلوچستان کی سمندر کے کنارے سات سو کلو پہ جتنی ریت ہے سمندر کے کنارے ہی نہیں کو گن سکتا ایک کلومیٹر کی ریت نہیں گنی جا سکتی اور سائنٹسٹ بڑے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پلینٹس ہیں نا وہ اس سے زیادہ ہیں یار وہ اللہ کیا ہے کیا اس کی قدرت ہے کہ ریت کے ذروں سے زیادہ اس نے ستارے اور سیارے بنا دیے میں اور یہ وہ چیزیں جنہوں نے کیلکولیٹ کی ہیں وہ ناسا کیلکولیشن کرتا ہے نا کہ اتنے جنگ میں اتنی کیا ہیں ایک کیا شاہ کے اندر اتنے جس طرح آلموسٹ ڈھائی سو ارب گلیکسیز ہیں جو دریافت ہوئی ہیں ہر گلیکسی کے اندر تین سو ارب کے قریب سورج ہیں ہر سورج کے اپنے پلانٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ کیلکولیشن اس طرح کی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یعنی انہوں نے بہت پہلے دریافت کی تھی اب تو پتہ نہیں کہاں تک حالت پہنچ چکی ہے اور وہ کیلکولیشن کر کے نا تو یقین کریں اب میرے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہے عقیدہ تو ہمارا بلغیب ہے لیکن سمجھنا آسان ہو گیا کہ جو نبی اسلام نے جنتیوں کی جنت میں مراتب کو ذکر کیا ہے کہ ایک تصبیح کے فرق والا معاملہ بھی اس طرح ہوگا جیسے دوسرا شخص تارے پہ ہے اور یہ زمین پہ ہے اتنا زمین و سمان کا فرق ہوگا اور اتنی بڑی بڑی جنت دی جائے گی سب سے آخری جو جنتی ہے جو جنم سے نکال کے اینڈ پہ جنت میں جائے گا اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے اسے بھی پلانٹ ارد سے دس گرا بڑی جنت دی جائے گی دس پلانٹ اسے ملنے ہیں اور باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اب واقعی اس وقت جو کچھ دریافت ہو چکا ہے اگر یہی کچھ جنت کی شکل میں بھی ملنا ہے نا تو لوگ کم ہے اللہ کی بدائی ہوئی مخلوقات زیادہ ہیں جو بانٹنے والی چیز ہے اور جنت تو ابھی کسی نے دیکھی نہیں اور یہ سب کچھ ہم پہلے آسمان کے نیچے بات کر رہے ہیں ہاں جی دوسرے آسمان کی نہیں بات ہو رہی جو ہم, ہم, ہم, ہم نے آسمان دیکھا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی مخلوقات ہے ساری تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے واللہ اللہ ما تسرون تو تعلنون تو اور اللہ تعالی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو و من دون اللہ اور وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لا یخلقون وهم یخلقون وہ تو کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتی الٹا یہ کہ وہ خود پیدا کی گئی ہیں اور پیدا کن کی کیوئی ہیں؟ ہماری پیدا کی بھی چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں یہ بت انسانوں نے تراشے امواتیا یہ تو مردہ ہیں ان میں زندگی کوئی نہیں انہوں نے کوئی زندہ چیز کیا پیدا کرنی ہے بت تو خود مردہ ہیں وہ زندہ چیز کہاں سے پیدا کریں گے تعویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے یہ مکی صورتوں میں نے عرب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے لیکن یہ آیات جنرائز ہیں کہ جو خود پیدا ہوا ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا چاہے وہ بت ہو چاہے وہ انسان ہو ہاں مورزے کے طور پر کسی پیغمبر کو مورزہ دیا گیا جس طرح عیسیٰ نے مریم کے بارے میں کہ وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے ازن سے یہ ان کے ساتھ خاص ہے مورزہ یہ آگے کوئی ٹریول نہیں کیا ورنہ اگر اس طریقے سے ایکسٹرا پلیٹ آپ معاملے کو کرنا شروع کر دے۔ تو پھر عیسیٰ نے مریم تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے کون سا بزرگ ہے جو دعویٰ کرتا ہے میرا باپ ہی کوئی نہیں ہے آئے ذرا سامنے غوث کتب اب تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے کہ جس کا باپ نہ مل رہا ہو کہ نہیں باپ تو ہے پتا نہیں ہے کون ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک موضاء ہے تو وہ آگے وہ ٹریول کرنا شروع کر دے گا وہ جس کی خصوصیت ہے وہ اس کے لیے اموات غیر تنگ یہ تو خود مردہ ہیں زندگی ان کے اندر موجود نہیں ہے وما ی شرور نہ اہ یو بسون اور ان کو تو خود بھی نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا اب یہ جو پورشن ہے نا اس کا کہ انہیں خود نہیں پتا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا تو یہ بالکل کلیئر کٹ اشارہ ہے کہ اب یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بت بنا لیے گئے تھے بتوں میں تو زندگی ہے ہی نہیں ہے انہیں کیوں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے یہ ضرور ہے سورت الانبیاء میں کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کے بتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا دو کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے سورت البکرا میں آیا تاکہ ان کی حضرت میں اضافہ ہو لیکن ظاہر بت ہستیوں کے نام پر تھے پانچ بزرگ ہستیاں تھیں قوم نو نے ان کے نام کے اوپر بت بنائے ہوئے تھے جو سوریہ نو میں آتا ہے اور بخاری میں تفصیل ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے پہلے ان کی جگہوں پہ نشان رکھے پھر پتھر رکھنے شروع کیے پھر ان کی مورتیاں بنا لیں پہلے تو اچھی نیت سے شروع کیا تھا ہم بزرگوں کی یادگاروں میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کرتے کرتے ان کے بت بنا کے پوچھنا شروع کر دیا یہ پوری حدیث ہے بخاری میں قومن رو کے جو پانچ بت تھے ان کے بارے میں تو ظاہر وہ ہستیوں کی بنیاد کے اوپر تھا وہ ہستیاں نیک اچھی ہستیاں اللہ تعالیٰ کہہ وہ جو کچھ بھی ہیں ان ہستیوں کو تو خود نہیں پتا کہ انہوں نے قبر سے کب نکلنا ہے دیکھیے کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی کب نکالا جائے گا وہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور پھر صورت الحقاف میں باقی صورتوں میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ہستیاں خود ان لوگوں کی دشمن مان جائیں گی اور کہیں گی ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ ہمیں لوگ مشکل کشا بنائے بیٹھے ہوئے تھے ہماری عبادت کرتے تھے اور وہ اعلان براد کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے حضرت عی نے مریم کی تو پوری اسٹوری آج ہم نے سنی سورت الباعدہ کے آخری رکوع میں وہ کہیں گے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے بخش دے میں اس وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا میرے بعد انہوں نے جو کچھ کیا میرا کیا لینا دینا اللہ فرمائے گا نہیں آج کے دن سچوں کو سچا کی ہی فائدہ دے گا مفرد والا معاملہ ان کے لیے کوئی نہیں ہے جو مشرک ہے الحکم الہہم واحد تمہارا الہ معبود تو ایک اکیلا ہے لا یؤمنون بالآخرہ پس وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لانے والے منکرہ ان کے دل منکر ہیں اس حقیقت سے وہ مستقبر اور وہ مغرور بھی ہیں ظاہر ہے وہ خام کی مغروری ان کے اندر آئی بھی ہے وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جو شخص اپنی زندگی میں اصلاح نہیں نہ کر سکتا تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس حقیقت کو اس نے فیس کرنا ہے نا اسی سے انکار کرتے وارث ڈاکٹر سرار صاحب کہتے ہیں کہ میرے قریبی جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ان کی تنظیم جوائن بھی کی ہوئی تھی کہہ رہے ہیں وہ سال سال سے جمعہ کا خطبہ سنتے تھے ہر دوسرے تیسرے جمعے میں سود کا ذکر ہو جاتا تھا اور سارے وہ تھے جو سودی کاروبار کرتے تھے یہ دفعہ, دفعہ تو وہ کٹھے ہو کے آگے کہ جی آپ ہمارے اوپر اس طرف نہیں ان کا دماغ جا رہا کہ بھی ہم وہ کام چھوڑ دوسرا ڈاکٹر صاحب کوئی مینشن تو نہیں کرتے تھے کہ یہ سود کھانے والے بیٹھے ہوئے تو وہ ان کے نفس کا گلٹ وہ انہیں ملامت کرتا تھا تو ان کا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو باز کوئی نہیں آنا تو ہمیں آپ اجازت ہے کہ ہم جمعہ آپ کے پیچھے نہ پڑا کریں وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھنا چھوڑ کے کہ ہر جمعے ہمیں یہ سننا پڑے گا کہ سود رام ہے،, ہے سود آرام ہے سود آرام ہے تو ٹھیک ہے ہم اس حقیقت کو فیس تو نہیں کر سکتے نا تو بہتر یہ کہ اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں یعنی اگر کوئی کبوتر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کرنے سے وہ بلی اسے چھوڑے گی تو نہیں وہ تو اس کی گردن مروٹ دے گی تو بجائے اصلاح کے انسان آنکھیں بند کر لے تو ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں پھر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں حقیقت کے انکاری ہو جاتے ہیں لا جما اس میں کوئی شک نہیں ہے اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا وَمَا يُعْلِنُونَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اِنَّهُ لَا يحب بے شک وہ تو پسند نہیں فرماتا تکبر کرنے والوں کو وہ تو بخاری میں حدیث ہے تکبر میری چادر ہے جو میری چادر کھینچے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا آڈ بھی آپ دیکھیں قبائلی سسٹم کے اندر وہ بڑے بڑے جو قبیلے کے سردار اور خان لوگ ہوتے ہیں نا انہوں نے کندھے پہ ایک چادر رکھی ہوتی ہے ایسے وہ پٹکا ان کی عزت ہوتا ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کا پٹکا پکڑ کے کو کھینچے تو یہ مثال کے طور پہ یہ بات بتائے گی اس طرح لوگ پگڑی باندھتے تھے کہ یہ میری چادر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تکبر میری چادر ہے یعنی یہ صرف اللہ ہی کو شائع ہے کہ وہ تکبر کرے عورتوں کو تکبر کر ہی نہیں سکتا نا کہ میں بڑی چیز ہوں سب کی سب ہستیاں چاہے وہ فرشتے ہوں پیغمبر ہوں جنات ہوں انسان ہوں وہ ادھار کی زندگی گزار رہے ہیں ادھار کی ان کی نعمتیں وہ خواب پرماننٹلی اللہ تعالیٰ کسی کو دے بھی دے تب بھی ہے تو نہ ذاتی تو کچھ بھی نہیں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر تکبر نہیں انسان کر سکتا اس لیے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا مسلم شیب میں یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے صحابہ اکرام نے عرض یا رسول اللہ بعضوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں جوتیاں اچھی ہوں ہم ذرا بن کے رہتے ہیں تو کیا یہ تکبر ہے ظاہر اس میں بھی ایک اسمیل تو ہوتی ہے نا کہ باقیوں سے ممتاز نظر آنا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرما ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے لباس کو استعمال کرو یا اچھے دکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انعاد کرو حق قبول کرنے سے انکار کر دو یہاں پہ حق قبول کرنے سے انکار ہی ہے جب انسان حقیقت سے رخ پھیر لے منہ چرا لے اور لوگوں کو حقیر سمجھو اچھا لباس پہننا ضرور پہنے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ایک امریکن مسلمان ہوا اس نے اپنی لائف سٹوری پہ پوری کتاب لکھی سر تسلیم خم ہے ان نائنٹیز میں کتاب چھپی تھی اس کا اردو ترجمہ ہوا سر تسلیم خم ہے کافی انٹرسٹنگ باتیں تھیں ایک اس نے بات یہ لکھی کہ مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ بڑے سے بڑا کوئی اسٹیٹس والا بندہ ہو کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ پھر اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ کالے ہفشی بھی ہیں گورے بھی ہیں اور پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوئے ہیں یہ اس نے باقاعدہ لکھا اور یہ میں نے جس زمانے میں پڑھی تھی نا اس زمانے میں بریلوی تھا اور ہمارے نزدیک تو پاؤں ملانا ہے ہی گنا کا کام ہے ہمیں کہاں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملایا جاتا تھا سی بہاری 725 نمبر فزیکلی ٹچ ہوتا تھا تو میں نے کہا دیکھو یار مسلمان ہو کے بھی با بھی ہو گیا یہ دماغ میں اس وقت بھی یہ چیز آئی پھر اس نے بڑی باتیں اور بھی لکھی اس نے کہا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ تکبر یہاں پہ نہیں ہے حج کے لیے لوگ گیہ ہوئے کوئی بادشاہ ہے فقیر ہے دو چادریں پہنی ہوئی ہیں سفید کلر کی کاٹن کی پہنی ہوئی ہیں کتنی مہنگی کو کاٹن لے لے گا ہے دو چادر ہی ہے کفن ہی ہے نے اڑا ہے اور یہ اتنا دردناک اور خوفناک منظر ہوتا ہے میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا نا تو وہ بوئنگ سیون فور سیون تھا اس میں آلموسٹ کوئی چار سو مسافر آتے ہیں وہ سعودی عرب جا رہا تھا سعودی عرب جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا وہ ساروں نے عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے یہ دو 2002 دو کی میں بات کر رہا ہوں تو آلموسٹ ہم اینڈ پہ نا جہاز میں انٹر ہوئے مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے رام بید ہے جیسے ہی میں جاد میں انٹر ہوا میں نے آگے سے پیچھے تک دیکھا لگتا ہے سارے مردے بیٹھے میں سب نے وہ سفید پہنا ہوا لباس تو لگ رہا تھا کفن پہن کے بیٹھے مجھے اس دن اس چیز کا احساس ہوا کہ یار یہ آخرت بھی کیا گیا یعنی کفن ہے ان سلی چادریں ہیں میں خوف خواہ کے کہ سارے ایک کلر کے سفید اور یعنی ہم نے تو سفید کلر مردے کو اسی حالت میں دیکھا ہوا نا یعنی زندہ مردے ہیں جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں. حالانکہ خود بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا لیکن خود پہنا ہوا تو بندہ شیشے میں نہیں سامنے دیکھ رہا تھا آپ جہاز میں اینٹر ہو آگے سے پیچھے تک آپ کو سارے کے سارے سویل لباس میں بیٹھے ہوئے سر ننگے ہیں ان کے تہمند پہنی ہوئی ہے اوپر چادرے ہیں اور کوئی رنگ نظر نہ آئے بندہ خوف کھا جاتا ہے اور اس کے اندر آٹزی بھی کتنی ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کوئی ریڈی بان ہے پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے سب کے سب ایک اور یقین کریں ڈنگ بھی سب کا نکلا ہوتا ہے حج کے دنوں میں یعنی یہ چیز میں نے آبزرو کی یہاں تو بڑے خپتی ہوتے ہیں لوگ نمازی بھی بڑا تکبر ہوتا ہے حج میں میں نے دیکھا ہے الحمد للہ میں نے وہاں کسی کو تکبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ حج جو کرے گا نہ وہ کسی سے جھگڑا کرے ہاں نہ کوئی گالی گلوچ کرے تو پھر حجے مبرور ہے اس کے لیے تو سارے ڈرے بھی ہوتے ہیں جس طرح سارے ڈرے ہوتے ہیں نا کہ کوئی داڑھی کا بال ٹوٹ گیا تو دم واجب ہو جائے گا اس سے بھی لوگ ڈرے ہوتے ہیں کہ کسی کو کندھا نہ لگ جائے کسی کے ساتھ منہ ماری وہاں کچھ سوچتا ہی نہیں آرام کی حالت میں کہ اس نے کسی سے بدلہ بھی لینا ہے غلطی سے بھی کسی کے ساتھ پاؤں ٹچ کر جائے کندھا ٹچ کر جائے سب ایک دوسرے سے معافی مانگتے یار میرا کہیں آ جی نہ جاتا رہے اور وہاں لاکھوں کی بلکہ ملین کی گیدرنگ کے اندر آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے اتنا ڈسپلن یہ جو باغدڑ مچتی تھی نا مینا کے اندر وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی تھی ادر وائز وہ اس وجہ سے نہیں کہ لوگ جان بوجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے وہ تو انہوں نے مینج کر لیا ہے اس کا جہاں طریقہ ہے وہ پہلے بھی مینج کر سکتے تھے چوڑے راستے انہوں نے بنا دی ہے ٹائمنگ سیٹ کر دی ہے اب آپ نے سنا ہے کبھی کہ مینا میں باغدڑ سے اتنے لوگ مرے مجھے یاد ہے نائنٹی فور میں جب میرے والدین پہلی دفعہ ہاج پہ گئے تو بہت بڑے لیول کی بھاگدڑ مچی تھی ہزاروں لوگ اس میں پاکستانی بھی اس میں سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو شہید ہوئے تھے وہی کنکریوں کے دوران اب لاکھوں کے مجمع میں بلکہ ملینز کے مجمع میں چند ہزار تو نظر آتا ہے تھوڑا فکر ہے لیکن اگر ایپسول دیکھیں تو بہت بڑا فکر ہے تو اس طرح کی بھاگدڑ مت جایا کرتی تھی اب تو اس کو بھی مینج کر لیا گیا بر العجی انکساری وہ آپ کو وہاں نظر آتی ہے اور انسان کوئی اشاع نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے انہست بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا وہ ادا قیل ما دا انبم اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا قالو اصر ال تو یہ کہتے ہیں تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے کسی حد تک تو یہ بات درست تھی کہ اگلی امتوں کے واقعات تو قرآن میں آئے ہیں لیکن یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ ریئلٹی ہے ریئل ہسٹری ہے اور اس سے بھی عبرت حاصل کی گئی ہے اسٹوری کے طور پر نہیں ہے جو آپ فلم کی ایک سٹوری سنتے ہیں یا فلم کو دیکھتے ہیں تھریٹیکل نہیں حقیقت ہے اور پھر پیغمبروں کی قوموں پر جو عذاب ہے وہ حقیقت میں آئے اس تکلیف کو کوئی امیجن کر سکتے ہے آج بھی آپ دیکھیں وہ اٹلی کا ایک شہر ہے جس پہ آتش فشاں پھٹا تھا لوگ گھر میں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہ گئے ہیں پتھر بن گئے ہیں کوئی باہر نکلے ہوئے تھے وہیں ان کے اوپر لاوا گرا ان کے وہ سارے کے سارے جسم اسی طریقے سے اسٹور ہوئے میں ابھی بھی لوگ وہاں پہ جا کے اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں تو لیکن جس تکلیف سے وہ اس وقت گزرے وہ کوئی میجن نہیں کر سکتا ہیرو شیما اور نگاس آگی کے اوپر جب ایٹم ہم گرائے گئے ڈیڑھ لاکھ بندہ اسی وقت اویپوریٹ ہو گیا جی ظاہر ہے جب لاکھوں سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ایک جگہ کا rise کر جائے تو انسان جلے گا تو نہیں ڈائریکٹ اویپوریٹ ہو جائے گا جو جدت تھا وہیں رہ گیا اس کو تکلیف امیجن کو نہیں کر سکتا تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ان پہ جو عزابات اللہ کے نازل ہوئے لیکن اس سے عبرت حاصل کرنی ہے یہ خالی کہانیاں نہیں ہیں یہ واقعات ہیں تو اللہ تو ہمارا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں قرآن میں تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے لخ ملو اوزار کا میل یو یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا مکمل بوجھ یہ اٹھائیں اب یہ ظاہر بات ہو رہی ہے تلخی کے ساتھ وہ من اوزارلیند الحم بغیر علم اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں جن کو بغیر علم کے انہوں نے گمراہ کیا اللہ سا یا زیرون آگاہ ہو جاؤ کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں یعنی اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا اس سے کو یہ نہ سمجھے کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا خیر ہے نہیں نہیں یہاں تو اس چیز کو ان چھوڑا گیا وہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے صورت العراف میں سورت العذاب میں فرمایا کہ جب کبھی کسی امت کو کسی قبیلے کو قوم کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ کہ گئے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کے لیے دگنا بے فکر ہوں سب کے لیے دگنا ہے کیونکہ تم بھی تو اپنے آنے والوں کے لیے گمراہی کے پیشوا بنے ہو نا تمہارے لیے بھی دگنا ہے اور سورت الرزاب میں تو آتا ہے وہ کہیں گے اے اللہ ان پہ لانت بھیج ہمارے بزرگوں کے اوپر جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے سور حامی میں سجدہ میں آئے کہ اہل جنوں انسانوں میں سے جن ہستیوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا آج ان کو ہمارے حوالے کر ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رو تاکہ وہ پستی میں چلے جائیں جنم میں تو جائیں گے اپنی جگہ بزرگوں سے وہاں پہ ملاقات کریں گے ہاں بالکل یہ نہیں ہے کہ بزرگ خالی جائیں گے اور ماننے والے نہیں جائیں گے اور وہ کہیں گے ہمارے کہ بزرگوں نے وزن اٹھا لیا وہ مسلم چیز میں حدیث ہیں جس نے برائی کو جاری کیا بخاری میں بھی حدیث موجود ہے جتنے لوگ اس برائی کے راستے پہ چلتے ہیں ان سب کا وبال جاری کرنے والے پر ہے اور ان لوگوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جنہوں نے اچھائی کے راستے کو جاری کیا سب کا ثواب جاری کرنے والے کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی بخاری مسلم حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو نہ قتل کرتا ہے نا تو پہلا جو آدم کا بیٹا تھا نا قابیل جس نے حابیل کو قتل کیا اسے بھی عذاب ہوتا ہے وہ اس بدت کا بانی ہے لیکن جو یہ قاتل ہے اس کے بھی عذاب میں کمی نہیں ہے اسے بھی دنیا میں شریعت کے قانون کے تحت قتل کیا جائے گا پھانسی چڑھایا جائے گا یا بلڈ منی اسے دینی پڑے گی اور اگر توبہ نہ کی تو آخرت کا ذا بھی باقی ہے بھولے آدھ بلّہ تو اس طرح کی آیات سے سے کو یہ نہ سمجھے کہ بزرگوں نے سارا لوڈ اٹھا لینا ہے ہماری برائی کا آہ. اچھا قرآن میں جو ذکر ہے نا ہمیشہ بزرگوں کا اسی حوالے سے ہوا ہے کہ وہ ان کے بوجھ بھی ان کو اٹھانے پڑیں گے اس حوالے سے نہیں ہوا کہ ان کو سال لے کے جنت میں چلے گے جنت میں جانے کا تو ذکر موجود ہے جنت میں جانے کا نہیں ہے کہ اس طریقے سے لے جائیں ہاں یہ ضرور ہے سورہ زمر میں کہ لوگ گرو در گروہ جنت میں داخل ہوں گے یہ ضرور آیا ظاہر ہے انبیاء کرام کی امت ہے اپنے پیغمبروں کے ساتھ گرو در گروہ جنت میں داخل ہوں گی اور ان کے پیٹرن پہ بعد میں بھی جتنے لوگ لیڈرشپ پہ رہے ہیں جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو آگے پہنچایا ہے خود انہوں نے خدائی کلیم نہیں کی اپنی عبادت نہیں کروائی اپنے سامنے سجدے نہیں کروائے اپنے آپ کو منی گاڈ ڈکلیئر نہیں کیا بلکہ خدا کے آج بندے بن کے رہے تو ظاہر ہے وہ جو جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کے لوگ تو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے قد مکر من قبلهم بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس قسم کا مکر کیا چالیں چلی فط اللہ بنیاں مین القو تو اللہ تعالی نے ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا فخر مسق۔ اور ان پر گر پڑی چھت من کہم اوپر سے وہ اتاح مل من خیس اللہ یش اور ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جہاں انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا قوم لوت نے گمان بھی کیا تھا ایک آتش وشاں پھٹے گا اور اس میں سے اتنے پتھر نکلیں گے کہ ہر انسان کے نام کا ایک پتھر ہوگا جو اسی کو آگے لگے گا دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا سما یو مل قیامت اور پھر قیامت والے دن ان کو زیل و خوار تو ہونا پڑے گا و یقل ائی ن شرکا یلین کن تم اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا وہ شریک ہستیاں کہاں ہیں کہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے دنیا میں یہ جھگڑا کس سے کرتے تھے زہرا اہل ایمان سے کرتے تھے جب اہل ایمان ان کو سمجھاتے تھے کہ ایک خدا کی بادشاہت ہے قیامت کے دن اسی کی پرستش کرو کسی ہستی نے اس کے مقابلے پہ کام نہیں آنا تو یہ لوگ اپنی ہستیوں کی بنیاد پہ لڑا کرتے تھے جب جب کوئی پیغمبر آیا ان کے مقابلے پہ جو سردار کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کہا ہم نے تو اپنے اواج کو اس پہ پایا ہم اپنے باجداد کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے چل پڑے ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں اتنی بزرگ ہستیاں تھیں تو اللہ ذرا پوچھے گا وہ ہستیاں کدھر گئیں جن کی وجہ سے لڑا کرتے تھے اہل ایمان کے ساتھ تو ساری کی ساری گئی دین العلم اور جو اہل علم ہیں وہ پھر قیامت والدین اب ان کا موقع بولنے کا دنیا میں تو بچارے مظلوم تھے نا طاقت تو تھی ان ظالموں کے ہاتھ میں اب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جب عزت دے گا قیامت کے دن اہل علم کہیں گے ان الخذ وفرین بے شک آج کے دن رسوائی اور بربادی ہے کافروں کے لیے جیسے یہ کافرین کا لفظ آتا ہے نا مسلمان خوش ہو جاتے ہیں شکر ہے اسی کوئی نہیں اے کافر کی گل ہو رہی ہے جی تاری بھی گل ہو رہی ہے تُس بھی کافر ہو کلما گو کافر بے نمازی اللہ کے شناختی کارڈ روح سے کافر ہی ہے صرف اللہ کو مانے ہے اللہ کی نہیں مان رہا کفر عربی زبان میں کہتے ہیں نہ کو انکار کرنے کو کفر مسلمان بھی کر سکتا ہے نان مسلم بھی کر سکتا ہے جسے فٹ اسے گفٹ الدینہ تفاہم الملائکہ کا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح کو قبض کریں گے عالمی الفسم اس حال میں کہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں فل قبوسلم تب وہ سرِ تسلیم خم کر رہے ہوں گے ساری اکڑ اس وقت تک ہے جب تک کہ نظر کا عالم تاری نہ ہو جائے جیسے ہی موت کا وقت آئے گا نا سر تسلیم خم کر دیں گے اور ساتھ ہی کہیں گے ماں کن سو ہم نے تو کبھی کوئی برائی کا کام دنیا میں نہیں کیا سورت النام میں بھی ہے نا آخرت میں کہیں گے کہ اللہ ہم نے دنیا میں کبھی شیئر کیا ہی نہیں تھا یعنی کر کے بھی منکر ہو جائیں گے بلا ان اللہ علیم بما کن تم کیوں نہیں بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے فد ہلو اب وا بہن ہا بس داخل ہو جاؤ اس دوزخ کے دروازوں میں جس میں تم رہو گے ہمیشہ فلب سمسول متکبرین تو کیا ہی برا ٹھکانا ہے غرور اور تکبر کرنے والوں کا اللہ من النار دیکھیں یہ آیت بھی ثبوت ہے کہ مرتے ہی جہنم کا عذاب شروع لہذا ان لوگوں کا ڈاکٹر تو مر گیا جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے یہ تو مرتے ہی جب فرشتے روح قبض کر رہے ہیں تو جہنم میں داخل کر رہے ہیں قیامت کا دن تو ابھی آنا ہے یہ وہ ہے عذاب قبر عذاب برزک کہ لیں اسے کوئی نام رکھ لیں یہ عذاب کی قسط ہے اور سورت النفال میں آیا کہ موت کے وقت بھی فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے پر ہتوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو جان دنیا میں بھی عذاب آتا ہے وکیل تقوم <رَبُّكُم> یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ کافروں سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کیا کہتے ہیں اگلے لوگوں کی اسٹوریاں اب جب اہل ایمان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہارے رب نے نازل کیا آلو خیر کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے لدین احسن ہسنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہیں والدار الآخرت خیر اور آخرت کا گھر تو وہ تو بہت اچھا ہے ولان احمدارمتقین اور کیا ہی عمدہ جگہ ہے تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جنات و عدم ہمیشہ کے باغات ید تجری من ان تحتی انہار جس میں وہ داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی لہم فیہا ما یشون اور اس میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کریں گے دیکھیں یہ جملہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا ایک جملے میں سب کچھ کور ہو گیا جمامے کا لمات ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں مت ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں بھائی جو تم چاہو گے وہ ملے گا اور باقی جو شریعت کی پابندی ہے وہ تو دنیا کے اندر ہے آخرت میں تو جنتیوں کے لیے جنتی کنگن ہے سونے کے بنے ہوئے ریشم ہے دنیا میں چار سے زیادہ عورتیں نہیں ہیں وہاں یہ والا معاملہ بھی نہیں ہے اور کئی ایک نعمتیں جو دنیا میں تصور کوئی نہیں کر سکتا شریعت کی پابندیاں وہ ساری کی ساری اٹھ گئی جنت میں جو لوگ اللہ کا ذکر کریں گے وہ شکرانے کے طور پر کر رہے ہوں گے وہاں پہ نماز نہیں ہے یہ نمازیں روزے شریعت کی پابندیاں ساری دنیا کی زندگی میں کزا علی کا یجز لاح المتقین یوں ہی اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کو جو خوف خدا رکھنے والے ہیں اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر کیا حالت ہوتی ہے اللہ توفاہ ملا جب فرشتے ایسے پرہزگار لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو تو وہ اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں یقول سلام کم اور فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو جن تبی ماں کن تم داخل ہو جاؤ جنت میں جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے دیکھیں مرتے ہی جنت شروع ہو رہی ہے کوئی بات قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے ہاں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا کہ اہل ایمان کی قبر ستر ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کھلی کر دی جاتی ہے اب ظاہر یہ فیزیکلی کھلا ہونا نہیں ہے یہ برزخ کے معاملات ہے اسے کیمرے سے کوئی آبزرو نہیں کر سکتا ہل یوں اللہ کا کیا یہ اللہ کے منکر لوگ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ ان کے پاس آ جائیں فرشتے اللہ کا عذاب لے کر او یا ربک یا تیرے رب کا حکم عذاب آ یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو مشرقین عرب کے لیے جو نبی الاسلام کو بار بار کہتے تھے کہ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عذاب کے آنے کے بعد حق بات قبول کرو گے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے یا فرشتے نازل ہو کہتے فرشتہ کیوں نہیں اس پیغمبر پر نازل ہوا وہ بھی اللہ نے کہا کہ اگر فرشتہ نازل ہوا تو پھر تو کام ہی تمام وہ ذاب بھی لے کے آئے گا کزا علی کا فائلہ من قبل یہی کچھ کیا ان سے پہلے لوگوں نے بھی وما والم اللہ کن کانفس اور اللہ تعالی نے کوئی ان پر زیادتی نہیں کی بلکہ خود وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے فسا بہم سئی آ لو <عَمِلُو> پس انہیں سزا ملی ان کے ان برے اعمال کی جو خود انہوں نے کمائے تھے وہ ہا قبیم ماں کانو بھی اور انہیں آ گھیرا اس عذاب نے جس کا دنیا میں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں کہتے تھے نا وقت کے پیغمبر سے ہر پیغمبر سے منکرین کہ لاؤ عذاب کب آئے گا کب آئے گا اور پھر مذاق اڑاتے تھے حضرت نور علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے کس طرح ان کی قوم نے مذاق اڑایا پھر عذاب آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں تیسرے بارے میں یہاں تک آیات ہیں کہ قیامت کے دن پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے تختوں پہ بیٹھے ہوئے تکیے لگائے ہوئے دنیا میں جو وہ کیا کرتے تھے ظاہرہ پھر بدلہ اہل ایمان نے بھی تو اتارنا ہے نا اللہ تعالیٰ تو انصاف فرمانے والا ہے اگر دنیا میں ایلے ایمان کا ٹھٹا اڑایا گیا کفار کی جانب سے اللہ کے دشمنوں کی جانب سے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن صرف جنت نہیں ہے بلکہ بدلے کی فارم یہ بھی ہے کہ پھر وہ بھی ان کا مذاق اڑائے کہ سناؤ بھائی تم دنیا میں یہ کہا کرتے تھے نا تو دیکھو آج میں تو کامیاب ہو گیا ہوں لیکن اس وقت کی کامیابی کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا اور اس وقت کی ناکامی کو بھی کوئی ریورس نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی مارا ہے کہ وہ عزاب انہیں آ گھیرے گا موت کی شکل میں اور پھر آخرت میں تو ہونا ہے جس کا یہ ٹھٹا اڑایا کرتے تھے اللہ احسن آتنہ فلوری کلیہ و اجرنا من خزیت دنیا وزاب سبحان بشمد اشد اللہ کا اتوب علیک وما لینا البلاء المبین جزاک ملو خیر